الحج عن عن ری بلکہ حج قوری حاصل نیابت اوسرت کی سیکھے گیم سرحد سیکھے گی مرض وکہ شریعت نے کہے نہ وراثو لازم زیادہ ظاہری سردار چے مطلقاً لازم زیادہ حقوق کو اسی دیکڑے کہ نہ کھڑی کمالی بنوی لیکن جو جمهور و سردار شماریوی مالیوی نہ ورکی میں کو اسی دیکڑے کہ نہ شواب و سردار شماریوی ورکی و ورثہ نہ پل مالنا حق و مالک شواب احناد ذکر کہ شماریوی یوشر اور دے نو سید کی کی کی لازم لازم دل مندوب دا مستحب دا چادا دو حقوق واجبو کی دنی المرع سرے حج دا مالو یا مطلے قاف اوظ قاف اللہ حق ملو پای دا دا ر کا ادا کتاب رضینا حج مجہر کنا زنا نت ہے ا وجہ کیاسن مجہر کنا زنا تا عبد اللہ یخدہ تعمین بحکم عبد مذکر اور شامل دارنا سنن دار تا ہاں عبد شامل اگے تر مجہر کنا زنا کتاب عام شامل رسرا چر روان دی او نقصان حجنت سرینا چیزوں گی نہ نیابتم سابا سے حقوق اللہ حقوق, بانی. و بانی حقوق, حقوق دیتا. تب ادا ضرور ادا کی گی حاجلاب نیا بت سہی دے شامل مذکر لڑائی جی مارا سرينا. دا جائز دے. تو ہم زیاداد جواد حجزنا على ثينا اخذنا باذن شيخ الحنا سرنا وقال يا دعنا بالله من سنت الله كنا نشاهد ان غلام من ياذن انا قالنا يا ابو جن قال قال الفضل اللي في الشيده مكي با ودبنا بالصواب نظر الى النبي الثني دي يسلك وجهه الفذ شكله فقال ان فرج بابو حواہر داد فریض السلام نے بارش کئی حج دا کی حج فرض نوی احنافت انتظار دے کہ غیر نور لیکنام خلافار بارش گان کے غلام کو حالت بوڑھے گان ماشما اندا او ترجمہ مطلبہ انداز ہے دیر پداو کے بالغ نہ ہو کن حتى بنا ہو کے سا ہو بالغ نو ہو او ان جی سمسایے کو حج در میدان کی منجمین در مظریبین لے رہیں اور یہ انداز ہے اور یہ انداز کا پتہ سنا میں کار کر میں بدل اللہ نہ کے صلاۃ پڑھتا وہاں نماز نماز دین پم کتنے نو قریب او حج نو شر شو اسیر و آتانی رسول اللہ علیہ وسلم قابل نے سبحانه کے لئے اسیر حضرتنا سمردی اگر ایدائی ایباد شاقی الوالی سمان ازالتانا قرد آتا ایک وقت قامتا معای ناج وراء رسول اللہ علیہ وسلم قابل نے شعبی ملعکی حجتی ورائی معلوم ہے کہ خلی حج کے شرک بیادیتنا اپنی رامان بن ایسمایل ویروسا حجتنا حجتنا آدم بن اسمایل وحمد بن ایسمایل وحمد بن ایسایل وحمد جہاز بکال علی آمدنی تھینک <سلام> خلاف کی خلاف دا تہادرا گچو وسم جائے سی نی اجازت دلتا کو اب اپنا اپنا علیہ کہ اخر حج نہ بیچ دل اجازت کہو تھوڑ سا بو سمجھ تا شکری اعلان ہے نو کرے تا وری مکھ من کرے ولسری مرکی من کرے دوجی دات کرے من جہ لگا تا است مبارک دی من ہو جی اور اس میں پتو پر جواز احرج بیاکر شدا بلا دد حج پر ہا دینل ہا تو دی حاصل رہا بسم اللہ ان اعزاز و اکرام بہ حیثیت کتے دی المحارم نہ لو زنانہ پر بلا محرم صرف قانی دی فرمانی جواب دے کر کہ کلا پر سفر کے ذرا انا سے قاتی موجود نہیں جائز بلا رقل مساق و تا دے کوئی ذکہ حنابلہ مساق دی دی وجنانی طرف کی درخواستاں مستن کے موجود ہے ای تو ہم جواب دے کر اوہ محنا ب کہ دی دم امہات منین او ٹور میں مدینہ المحارم دی وجنہ داکس ست جہل چھ داکس ست عبد الرحمن من جہاد بہترین جہاد عوامل جہاد حج دے. احتمال خلاف اجمل جہاز الحج حد حج ان دا دا حج مبرور حج مبرا حج حج کی, کی, کی حالت کے فقالوا يا جده قال هذا الحج نفرض الحج فاستغنيت مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم عند ترى بنونا عند ترى اعمالنا الذين انا انا نمر من عن النباج فقال نجد لا تصعد المرض الا ما زارني حتى لان منكي سفر لمغرسد سمي حرمنا لا يدخل الى حرم الا مع فقال رجل يا رسول الله نريد ان نغيا في جده قال ربيات اني وري زماراتي وذنبال جهاد الانسان اذا اي جهشن كذا وكذا زما كذا راض حد كذا كم جهاد تراش كم تراش جاء كده او كن ما كن ما معلومت اهمهم اهمهم فقال سبتلو اذا ما سنين ذو سري وتقل بحرمني سري وتقل ثلاثين دي فقال اوه ما نذ سمز وريهاتا تنا اندانا قرن ابي نذرا قال تنا حبيب حبيب الماله انا باكل الامر جاء قال لي احمد بن محمد الدرشي هو جواب عبد الحنيد بن عرمي كي جواز الحج للنساء ان غير جائز وهي بتدابير انا ما مركن الحج عشان من قال حج زمان ممكن حج عمل حج لله قالت ما بين ذو خارج زمان ايوبان زمان قال لا بل بل بروا خل زمان سوالين وحسن قالت يوم مثال ابو فلان يعني زوجه ها اشاره هي وكان لنا لا زمان ذو خان حج على احد ما زمان قال بيقول شنو اصغار نو اس کی نا زمند او بو قرا وقت ارٹ او بو اس کی ارادہ ہے او بو قوری او زم کا زم حاصل ہے اس ما صلی نوا قال ان عمره في رمضان تنزيح حجه عمره رمضان کی ادا کی حج میں ثواب فضل حاصل عمر کی تاکید کرے بعد اج صاحب نے بعد ادا حج فرض یا حج دار او حج اندا عمر ثواب کے جماع حج مال مز حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجری والا نسبت ترجمہ نہیں غیر دا نہیں دسان حج جماع روان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قرہ جمعے میں بعد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال بذلك انا تجریم انا تجریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعدتنا كلامنا نبی کا تھا جو بتان کہ انا الملك نعمان بن قذا مولد قال اي دیگر قرہ جمعے تو اب تعين وقال امام ابن سنداجر احمد داد قال باب ابواب المساجد کی حدیث شیخ قال 40 سنوات